آپ کہاں پہ تشریف لائی جی اچھا جیسٹر بیٹھے جان کرتے ہیں پیشاور میں پیشاور میں پریکٹس کرتے ہیں اچھا بیٹھے بیٹھیں گے Oh, <laughs> God. میری شخصیت والا کتاب سے آیا کہ ختم ہو گیا دونوں ہزار کا محمود بن صلی اللہ رسود ال کریم ایک جمع کی تقریر میں ایک بات میں نے بولی تھی اس کی طرف آپ لوگوں کا دھیان وہ ہوگا کیونکہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے اسی کے بارے میں تفصیل حرت کروں گا اس میں خاص طور سے میں رحمت اللہ کے میں نے شہر پڑھا تھا وہ شہر کیا تھا آپ کو آواز آئی جی راتریوں کا آواز نہیں آدمیت لہم و شہم میں آدمی دوست میں آدمی ہے وہ صرف گوشت کوش اور کا نام نہیں ہے آدمی کو نام ہے جس میں وہ دوست گرا ہے حال میں بزرگوں نے بات کروائی ہوتی ہوں جانتا ہوتی آدمی لہم و شہمو پوسنیس آدمیت لہم و شہم پوسنیس آدمیت جو رضائے دوست آدمیت جو لہم گوش چہم چربی پوس چمڑی آدمی گوشت چمڑی جلد کا نام نہیں ہے آدمیت جلد رضا دوست آدمیت تو دوست کی رضا کے علاوہ دوسری چیز نہیں یعنی وہ فکر جو انسان کے باطن میں جاگزین ہوئی شخصیت وہ ہے شخصیت یہ ظاہری بدن نہیں ہے شخصیت باطن میں جو سوچے فکر جو خیال ہے وہ ہے مور محمد اللہ نے مسلم کو دیر میں راگ لکھا ہے تصویر آدمی کرنا آدمی دم شم پوس آدمی دم شم پوس آدمی جرگائے آدمی رضائے وہ تو بات کی فکر ہے فکر اس اندر کیا بنی وہ جس وقت وہ طوفان نو کی موجیں اٹھیں وہ پہاڑوں سے ٹکرانے لگیں اور مخلوق کے کھلا خدا بھر کھو رہی اس میں چیزیں ڈوب رہی ہیں سونے والے سامنے آواز دی کہ یاد نیے رما اولاد اولادکم مال فری ارے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ پار ہو جاؤ ساصلوں کے ساتھ نہ ہو جی وہ اس کو آدمی تو اس سے تو سوچ کرنا اس کو ساز راج بلی سے بولی مرنگا میں تو باہر پر چڑھ جاؤں گا مجھے بعد سے بچائے بس باپ دنیا کی چیزیں اس پر نظر اللہ سے مر جاؤں اللہ اللہ رحم آج اللہ کے عمر سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا سوائے اس کی اس پر اللہ رحم کر رہا ہوں لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہ ہی فال ابھی نے کار عمل مغر نہ اور ہوا اگر کابی والوں میں تھا اگر کابی میں سے ہوا اگر کابی والوں میں دونوں ماضی میرے خیال کا رحمت اللہ ایک لمس میں فیصلہ کیا کرتے ہیں نای؟ نای؟ اور تو قدر درد نہ تھا میں کتنا فرق ہے تو اس کو ہی پتا ہوا ہمارے آج وہ کلاس صاحب کی جس کے لیے میں بتاؤں. میں اپنے کیس میں ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے پہلے قدر کا مقدمہ لگا قدر کا مقدمہ لگ گیا تو اس میں ضور میں دلائل دیے دیے, دیے, دیے. ہمارا اندازہ ہوا کہ آدمی کو بری کر دیا اس نے کہا کہ یہ جی گواہ کہہ رہا ہے کہ آ, فائر کی آواز پر میں آیا ہوں اس کا مطلب تو فائر ہو چکا تھا اور پھر یہ آیا ہے فائر کی آواز پر آیا ہے ٹھیک ہے سر کہ وہ تو فائر ہونے کے بعد آیا ہے فائر کی آواز پر آیا ہے فائر ہوا ہے تو اس کی آواز اس کو آئی ہے اس کے بعد یہ آیا ہے اس میں کیا آیا ہے؟ رام جیسے بیٹھے ہوئے تھے الگ پہلے تو میں جاتا تھا بڑی آدمی کو تکلیف کریشن وکیل میں ادھر دیکھتا ہوں پتا ہوتا ہے میرا کیس کس وقت لگ رہا ہے پہنچنا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ کرے بعد میں آدمی کو بڑھا آدمی نیا کرتا تو اس سے پہلے کیس لگا ہوئے کہا پار لگ رہے پیر کو پکڑا ہوا ہے سے رہا تھا لاگ مقابلے کی بہن وکیل ضرور آگے دوسرے وکیل کھڑا تھا جب جج فار کرتا تھا تو اس کو بتایا تھا خیرترائز بھی کہ اس نے کہا کہ کمال کی باتیں ہے آدمی مرا ہوئے ہے آدمی ختم ہوا ہوا ہے, ہے اور ترس کا اور اس کا تقاضا کس بات کو کہہ کھیلا اور سب جی جی سے زیادہ ترس بڑی چیز تو غلط ہوتی ہے کورٹ ہوتی ہے خیرت سے اپنا تمیزوں سے بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے کورٹ کے لوگوں کے سارے جس بات اپنے حق میں کر دی اس نے فورن میں اس کے دو تین انداز لگایا پھر شروع اس نے کہا کہ جنہوں کے بھائی لاٹ فرن اور بعض میں بہت فرق ہے پر اور بات تو بات کی ادیب اگر آتے تو ان کو پتہ چلتا کہ پر اور بعد میں کتنی بات ہے اتنا لفظ بیٹھے ہوئے تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ نا ملب رکین کو میں نے تھا اس میں سے میں نے کہا دونوں ماضی ہیں نا ایسے بڑا آگے میں چھیڑتا ہوں تو تفسیری نقطہ آنے بہت مشکل <سؤال> اس بات میں کہہ کہ حال بھائی نہ ہو بل میں موج درمیان میں اور کا وہ ہوا کا بھی والا میں آپ جو ہے نو اللہ کو ایک حصرت افسوس ہمیں بیٹا پیدا شدہ راس پلا ہوا آج جدا ہو جائے جدا ہونا ایسا نہ ہو شاد سے جدا ہو جائے تو ہم کے ساتھ عظیم خوشی اور راحت بھی آئی کفردفر میں جدا ہو جائے نے اللہ حضور درخواست کی کہ کیسے آ تھی کہ ڈاکٹر سیار صاحب نہیں اور کوئی آفس صاحب کہ اللہ تعالیٰ تو وعدہ تھا کہ تمہارے اہل کو بچائے گا اس سے پہلے کیا آئے تھے اس سے پہلے کے آئے تھے ہاں ماشاء اللہ یہ پڑے کرنا آخر نہ دے, دے؟ یہ یاد ہی ہوتا ہے تو اس نے پہنچایا جب آفر صاحب آگے ٹھیک کرے اللہ میرا بیٹا ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچاؤں گا چلو وہ آئے خراب لوگ بعد میں یا اللہ آپ, آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچاؤں گا اور آپ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے نے ایک فریاد کی یا اللہ آپ نے وعدہ فرمایا وعدہ آپ کا سچا ہوتا ہے میرے گھر کو بچانے کے بارے میں تھا اور بیٹا میرا گھر کو گیا کتاب یا نو ہو ان سب نہ لے کن رسا لے خلاصاً یہ تیرا بیٹا نہیں لئی سب منہ لے کنو غیر صالح چیز جی کہ ہمار سادے نو جواب کے طریقے پر نو آپ کا بیٹا کیسے ان لائی سب نہ فلا تو سر نہیں مانا اس لیے کہ بات کا آپ کو علم نہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو آگے سے الفاظ سخت خطاب کے آگے اور اتنے سخت الفاظ آگے خطاب کے اس کے اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے بڑے آج جانا آگے سے جواب دیا ہے اس جواب کا کو کوئی بولا سیال صاحب آ گیا نہیں اتنی دیر نہیں سب ساری میڈیسن ٹھیک ہی چیز ہیں طرح کا جس وقت کی سخت ختابا کیا مرن خریدال تو اس بات کا ہم سے وہ سوال نہ کر دس پوری معلومات نہ ہو نے کیا جواب دیا سر تک وہ تو اللہ تک ہے اور یہ نے کہا کہ جواب دے کہ اللہ میں اس پر معافی چاہتا ہوں اور اللہ تخلیم نہیں اللہ اگر آپ مجھے معاف نہ فرمائیں اور مجھ پر رحم پر نہ فرمائیں تو میں تو بڑے نقصان والے میں سو جاؤں گا میں نے ایک ایسی بات کے بارے میں سوال کیا اس بارے میں سوال ہونے کی گنجائش نہیں تھی جی؟ کیونکہ جو ہے آ... آ... یہاں رشتہ خونی نہیں ہے یہاں رشتہ روحانی ہے جی؟ یہاں تو رشتہ خونی نہیں ہے رشتہ روحانی ہے اور روحانی رشتہ میں اٹھا وہ, وہ... وہ... وہ نہیں تھا میٹو میں نہیں آ رہا تھا جی؟ اب الرحمٰن بکر ابرخ خالد بن و دن کے ساٹھ گولوں میں تھے جن کو ایک کو ایک ہزار کے مقابلے میں لڑاتے تھے کمانڈر تھے ان کے اور وہ کہتے ہو کہ ابا جان آپ آب بدر کی جنگ میں تو کی لڑ رہے تھے. کہ ابا جان آب بدر کی جنگ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن پھر میں نے بات سمجھ کر چھوڑ دیا کہ بیٹھا کہلوار کے نیچے آتا تھا مجھ سے کبھی نہ بچتا بس بار رشتہ خون نہیں تھا رشتہ سر نظر آتی تو نہ بچتا میری اگر اللہ دنو علیہ السلام نے باقاعدہ معافی کی درخواست کی درباریں لائی کہ آپ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے مجھے پرہم نہیں فرمائیں گے میں تو ہو جاؤں گا بہت سخت نقصان والا ہوں تو یہ جو درو شریف میں ہم پڑھتے ہیں نا اللہ مسلح آل اللہ محمد و اعلی علیہ محمد ہوں کہ آسلام کی بیج اضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جی؟ اس کی تشریف صاحب نے اور باقی مشاعر میں کیا لکھی ہے جی اللہ یاص آپ کے حال کون ہیں؟ ہے آج ایک تو خاندان تو ہوا جو آپ کی اولاد ہے سادا خاندان ہوا فرمایا کہ میری آل ہے یہ نیک صالحین لوگ ہیں خاص طور سے دین کا کام کرنے والے ہیں وہ تشریح کے بعد وائد میں بات سامنے آ رہی ہے خاص طور سے وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہوں اور اس میں بلکہ جو وہ کرا کہتے ہیں اس میں خاص وہ لوگ جو دین پر سٹینڈ اسٹینڈ رہتے تھے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے بس میں تو کہ ایک ایک ہوں ایک بار نے کہا ایک کہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشکر کہ درائی نیل کے ساحل ایک کروں لگائے مشر کا اور کاشکر سارے دن میں اسلام کو گزار کرو وہ چین کا جو اسی پرکار کاج کا سوبا رہا ہمارے قریب جو آتا ہے جس کا کاڈے کا کیا نام ہے کاش کرنا تو ہمارے ایک برف ایک بڑی تقریر کی ایک اسٹوڈنٹ تھا ڈبیٹ میں تقریر کر رہا تھا پھر بیٹھے ہوئے تھے تو اس, اس تقریر میں بڑا اچھا نقطہ اس نے شعر میں سے نکالا اس نے دیکھا کہ عام طور پر, پر شعر پڑے جاتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے میل کے سائن سے لے کر تھا کے کاش کرتا مسلمان ایک ہو جائیں اس بات کے لیے میں اس کو کہتا ہوں ایک ہوں مسلم حرم کی پاک بانی کے لیے نیل کے سائر سے لے کر نیر کے شاید سے لے کر کاش کر میں اکیلا مسلمان اس کی پاس پانی کے لیے نارا تقبیر سج میں نے کہا نارے تکبیر و ہاں. وہ خونبر مجلس بھی ہے اپنی مجلس ہوتی نیا تکبیر کرتے اس میں بہت برف ادار ہے عجیب لکھنؤ کا نکالا کہ کوئی ہو نہ ہو میں تو ہوں ہی میں تو کرنا ہی کرنا ہے محضور. میں ایک دفعہ کوئٹہ کیا ہوا تھا ہماری چالیس دن کی تشریف تھی تو مقصد لوگ آتے تھے دھیان سننے کے لیے بیٹھتے تھے اس میں سے کوئٹہ کے پاس ایک جگہ تھی جگہ کا نام تھا نام تلاش کلاش قسم کا نام تھا چھوٹی چھوٹی بستیوں کے ایک مجموعہ تھا تو اس کے عاجی صاحب جب بھی یاد ہے آجی, آجی جان محمد وہ ہمارے ساتھ اس نے وقت گزارا تھا اس سے کہا کہ ایک دفعہ اس ہوا جی میں اس وقت تھرڈ ان ایم بیس کا تالیبلم تھا ساٹھ نو اثر کما کے ساٹھ نو اثر کا انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ اس ہوا کہ جماعت تشکیل ہوئی اور آپ یہاں نام دیے اور نام دینے کے بعد جب ان کو لے جانے لگے تو سارے رہ گئے کسی کا کیا ادھر کسی کا کیا ادھر کہتے ہیں کرتے کرتے آخر میں اکیلا رہ گیا جب اکیلا رہ گیا تو سازی نے کہا جی اس میں تو نکلنا ہوتا ہے اکیلا آدمی رہ جائے اکیلا ہی نکلنا ہوتا ہے, نکلنا ہوتا ہے. میں کہتے ہیں کہ روان اکیلا چل رہا ہوں کہتے کہہ رہا چلا کوئٹہ سے چل کر اس سے آپ لولائی کی طرف جائیں تو آگے ایک جگہ آتی ہے سنجابی سنجاوی جماعت پہ جا سماجی کہتے ہیں پہنچا اور جی مسجد میں گیا اور بچرا ڈالا زار کو نہا <got> اکیلا <اؤ> آدمی آدمی ڈھار کو کھڑکڑ ہوئی کچھوں کی آواز آئی مجھے اور اتنے مجھے آواز آئی کہ اٹھے حضور صلی اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ یہ واقعی جو اکیلا میں نے کہا کوئی ہے یا نہیں میں تو ہوں میں نکل رہا ہوں یہ پشارت سے بات پر ہوئی بستی کام تھا کباس کباب مجھے یاد آ گئی کباس کام تھا پھر اس کے بعد کوئٹہ کے بعد ہم اس کی بستی کباس میں گئے تو انہوں نے سامان وغیرہ رکھا تو اس نے وہ آئی سب تھے نہ کیا گئے پو گیا تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس نے ذبح کی ہوئی صبح کی ہوئی صاف کی کھال تاریخی بکری سے لا کر مس سے میرا کرتے ہیں ایک پر ایک پر ایک ہوئے ہوئے تو خیر جی. صاحب دیکھیے عام طور پر میں دھیان کرتا رہتا ہوں نا کہ اللہ کا تعلق جو ہے معلومات والا ہے اللہ کا تعلق تسلیم والا ہے اسلام تسلیم ہو گیا اللہ کا تعلق یقین والا ہے جی؟ اللہ کا تعلق یقین کے بعد پھر گئے۔ محبت والا ہے یقین کو تبلیغ والے کرتے کو بیان کرتے ہیں محبت کا بیان کرتے ہیں اس کے بعد بعض کو میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا اللہ غیرت والا ہے غیرت کو مجاہدین بیان کرتے ہیں نمسد میں نقابہ میں نمسد میں کس طرح ہاں میں نمسد میں نہ میں اللہ کی دیواروں کے سائب نمسد میں نہ میں نہ اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق راہ ہوتی ہے تلواروں کے ساحل بہت جس وقت <تصفح> امام حسین نبی اللہ سنے تنہا, تنہا جمعے لشکر کے جمعے غفیر پر شہر کورا جھپٹ کر چاروں طرف لڑ رہے تھے اور وہ اکیلے آدمی کو بے بس نہیں کر سکتے تھے اور بے بسی اس وقت ہوئی ہے کہ جب اس حالت میں انہوں نے نماز پڑی اس داد سے دادا سے پہلے نے کامیاب آج میں کتاب ابل محبود صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا ہماری ایک اجازت ہے حضرت عبد المعبود سعید اب محبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جن کو اللہ نے سالمرتا فرمائی اور برائے راست تو حضرت عظیم رب اللہ باجرک رحمۃ اللہ علیہ اٹھارہ سمندر کی جن آزادی کے امیر جہاد اور شاملی کے میدان میں لڑے رہی ہے ان کی خلیفت تھے. تو اس کو آج پڑھ رہا تھا تو اس میں ہمیں لکھ رہی کر بلا تو لکھے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت وہ بالکل ترنت نہا رہے گئے اور چاروں طرف حملہ تھا اور کوئی ساتھی نہیں تھا تو ایک بائیس سال کا لڑکا نظر لے کر خیموں سے نکلا اتنا بیمار تھا کہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا. لیکن نظر لیے ہوئے کہ باپ کی طرف بڑا انہوں نے آواز دی کہ آپ واپس جائیں آپ کے ذریعے سے میری نسل باقی رہے گی اور یہ جی سمر پر کو واپس ہو گیا وہ نو سال میں قدم نہیں اٹھا سکتا میرے جی خاندان نبوت کا خانواد ہے اس نے جان دینے تک اسٹینڈ لینا ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایا میں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایا میں نماز کھا ہوتی ہے اللہ نظر آ رہے ان کو پانی پلاؤ لے جان بسو خیر خیر بس خیر اللہ ہیں. <تصفيق> پر ہم باقی باقی ہم تو میںراسردار جی. وہ اخبار کی جب بھی ایک نعرہ مستارا لگایا ہم نے خاک اڑتی ہوئی دیکھی دیکھ ہے سنم خانوں نے <تصفيق> افسوس جی ہم کیا کریں جی سچ بات عزت مولانا قاسم ننوزی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مریض چھایا ہوا ہے مسلمان تکلیف میں ہے برطانیہ کی حکومت آج کل جو آپ لات دیکھ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے جس وقت برطانیہ نے شکنجے میں جھگڑا ہوا تھا تو بہت کہ اٹھارہ سو کی جنگی آزادی میں دہلی سے لاہور تک مار کرائی گئی ہے اور سڑک کے دونوں کناروں دو آدمی جو ہے تو گاڑی والا اس کو چوٹ کیا گیا اور مسلمان جو ہے وہ اپنے ساتھ بدکاری کرانے کے لیے تیار ہو سکتا تھا گاڑی مونڈنے کو تیار نہیں ہو کیونکہ اتنی پرگتی اس وقت جان بچانے کے لیے اس بغتی کیا تو یہ تو اتنے ہے نہیں جو اس وقت گزرے آپ کو پتہ نہیں تم نے راج بھی کسی نے ملاقات نے کہا کیا, کیا کرے سارے واحد میں اس کا خاتمہ کرا سکتے سارے واحد میں خاتمہ کرا سکتے ہیں سنبھالنے والا تم سے کوئی ہو وکیل صاحبان دونوں سے لے گئے اٹھ کر آئے کیسے تھے آپ لوگ مذاکر کر دیں گے ان کے ساتھ ملاقات والا مجھے نا جی کون تھے کیسے آئے تھے بہت خطرات ہیں؟ ایسے لوگ یہ بھاری پر ان کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے رحمت اللہ علیہ جاسوسی کرنے والوں میں ایک ہری پور کیس پی تھا کے لئے جاسوسی کیا کرتا تھا اس میں تین بدوائیں کی تھیں دو تو ہو گئی ہیں اب تیسری کا انتظار ہے دو پوری ہو گئی کیا شیخ ولیم بدوائیں کی تھی دو پوری ہو گئی تیسری کا انتظار عثمان عدی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان کو خارجی نے تو تلوار کی بیماری ہے تو ازمال روز متحرہ نے ہاتھ پکڑا اس سے سلوار کھینچی گولیاں کٹ گئی پھر جہت اس نے تھپڑ مارے انہیں تو تلوار مارنے پر اور اولیاں کٹنے پر انہوں نے چلے گئے دونوں کا اس میں تلوار ماری ٹھیک ہے تلوار ماری تلوار مارنی ہے ہم نہیں مارنی تصویر نے مارنی ہے جان دینی ہے اسے جب تھپڑ مارا اس نے دربتی کی دربتی جب اس نے کیون نے کہا کہ اللہ تجھے شل کرے اور کچھ دوسری بد دعا کی دوسری کیا تجیح کسی کو یاد ہے وہ کریں تیسرے پر کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرا, خا... تیرا ہی, ہی خاتمہ کوفر پر کرے تو ایسے آدمی کو بس دور دراز کی سیائی میں دیکھا ہے تیروں سے شل اور دوسری اس کی چیز میں مبتلا اور اس کے بعد جو ہے تو تیسری بات اس کی شما دو بس پوری ہو گئی ہیں تیسری انتظار سبحان اللہ سبحان اللہ چار کی طبیعت ٹھیک ہو گئی جی ہاں بڑی مشکل سے بہت علاج قلا کے جب اسی پڑھوا کے آج نے مجھے پہنچایا تھا خیال تھا کہ ایسا کہ پھر کہیں پرانے راستے پر نہ ہو جائے سبحان اللہ جی خدمان بھائی خوان دیکھنے جی. وہ ایک دفعہ یقین دارے یہاں پر مرے تھے اس میں کمر کی اڑی ٹوٹ گئی پیار بائیاں شروع ہونے لگا اپریشن کرایا نے ٹھیک کیا لوگ کہہ رہے تھے خون خود نہیں تھے ہو ہو ہو کی دو دو دو بات نہیں ہوا خون دا ہوا جی اس کے بات جاتا ہے کھانے پینے مرغے مسلمان آئیں بریانی والی چیزیں آئی ہم تو جاتی لوگ ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کوئی چیز کیسے کھانے کی کیسے پکانے کی ہوتی ہے تو سچ بات ہے ان کے مزے کیا ہیں جو مزے اللہ کے تعلق میں ہیں جو مزے اللہ کی یاد میں ہے جو مزے اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے میں ہیں اگر شیخ مولانا نشریہ صاحب رحمت اللہ لیں سباہد میں اللہ والوں کے فاط کے کافی سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ والے تھے وہ ایسے حال میں تھے کہ ایک گندگی کے ڈھیر پر گرے ہوئے تھے اور وہ بچیاں بہت بنا رہی تھیں اور اس حال میں ان کا نظر ہو رہا تھا نظر ہو رہا تھا اس پر ایک آدمی آیا تھا بیٹھا اور مکھی بنایا لگا تو میرا خرخا آ گیا ہے بھاگو جاتے تو خرکھا آ گیا ہے ہم تو ایسے حال میں گرو جے دربار میں پیش کر رہے تھے جو آدمی آدمی گراہ تھے اور کسی کسی کے ساتھ کوئی تلک نہیں ہوا یہاں تک کہ آخر میں حال کو ایسے حال کو پہنچے گندگی کے ڈروں پر گرائے ہوئے مکیاں ملا رہی ہوں لاؤ اصل تم آج کتاب پڑھ لی تاری کتاب پیار نہ کرنا کہا پیار نہ کرنا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 کیا ہوا ٹکور شروع کی نا صرف میں پیار نہ کرنا یہ دل کہا رہو کہنے دیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جان میں نے دیا پیار نہ کرنا یہ دل کہا رہو کہنے لیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہان دیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہان دیا میرا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت گرمی تھی اور سخت تکلیف تھی میں نے سوچا کہ ایک مسجد ہے آج اس گرمی کے دوپہر اس میں گزاریں گے کیونکہ بردی برداشت سے باہر ہوگی چلا گیا پھٹے پڑھانے کپڑے خستہ حال خادم نے کہا کہ نکلو نکلو نکلو اس نے بڑی طرح سے درخواست کی کہ بہت گرمی ہے اگر گرمی اس کی اجازت گیا تو میں گرمی یہاں گزار لوں کہ جب میں اس کی بات کو نہیں مانا اس نے پکڑا گھسیٹا اور گھسیٹ کر سیڑھیوں پر لایا گھسیٹ سیڑھیوں پر لایا مچھ گی تھی اور دھکا دھکا اس نے پھینکا نیچے کہتے میں لوٹ کا سیڑھیوں پر سر لگا ہڈیاں لگی اور چوٹیں آئیں اور لڑک تو سیڑھیاں پر نیچے گرا ہر جگہ جو لڑکتا گیا اور جو چوٹیں لگیں اس پر جو مار مارپت کے دروازے کھلے تو ایک بلک کی حکومت میں نے چھوڑی دیا ایک بلک کی گومت کیا دس بلک کی کنٹا نے چھوڑتا تھا لیا میں تار احمد اللہ اس واقعے کو لکھا کیوں, وہ جو اس وقت جلوہ ہو رہا تھا وہ جلوہ سامانی مانیں گے تو پھر لفی جگہ تھا تو کیا ٹھوکریں لگنی کیا سرک سرکوٹ لگنی ہے, کیا سوڑیاں <تصفح> اللہ اکبر <حکرآن> اللہ حکرآن>, اللہ, <تصفح> اللہ, <حکرآن> اللہ <حکرآن> دیکھتے آگے گیا بہت بھوک تھی وہاں مانگے کہ یعنی روٹی کا کوئی ٹکڑا ملے تو مسجد میں گیا تو مسجد میں کنارے بیٹھا تو اس علاقے کا جو سب سے بڑا رئیس تھا سب سے بڑا صاحب جائیداد تھا وہ آیا اور آگے ملا نے کہا کون اس سے کہ میں آپ کا وہ غلام... اس نے کہا یہ آپ کی جائیداد والا علاقہ ہے آپ کی جائیداد ہے سارا علاقہ اور اس کی نگرانی کے لیے جو آپ نے غلام مقرر کیا وہ ہم نے آپ کو وہ غلام دی کیا اللہ مبارک صاحب ہم نے روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا آپ نے علاقے کی زمین آپ علاقے کی زمین قدموں میں ڈال رہے ہیں روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا نے کہا کہ اچھا اچھا, نے کہا اچھا. نے کہا بات یوں ہے کہ آپ آزاد اور یہ جائیداد جس علاقے میں میری ساری آپ کو ہنسی اور ہیباؤ تو یہ ایک جدا نشہ ہے میرے بھائی تو نہ ڈر یہ سلسلہ ہمارا بڑا برکت والے آنے جگہ دولت رات آرام حفاظت اس لیے ملتی ہیں یار کسی کو اپنی دیا کر. تو کرے پروانہ مگر سارے دھیان وہ جو پروانہ اپنے آپ کو اپنے پروں کو جلا لیتا ہے تو یہ جلنا یہ مکھی کو نہیں دیتا اللہ یہ پروانے کے لیے خاص ہے یہ مکھی کے لیے نہیں دیتا ہمارا مکھھیوں کے گروہ میں ہے ہمارے لیے سارے دنوں سا کا بندوبست ہوتا ہے سبحان اللہ آپ لوگ کوئی بات پوچھے نہیں سکتے بڑا چاری آٹھ بابا بدل محبوب صاحب پر اور آزادی وہ جتنا بولتے سنگلے ابل بدلتا تھا مکے ناستے بیس نہ رہے جی. تک والو سا سا تو پن والا آگے رجنی ساتھی بیٹھے ہوتے میں جلدی تارا وغیرہ خراباتی ساتھیوں کے بیٹھنے سے مجلس میں غیر محرم ہو جاتی ہے اور رنگ کے بات ہے جب سارے محرم ہوں جو لوگ اپنے رسم سے مال کے گلوا جب سب لوگ چلے جائیں اکیلا خاون رہے گئے تب دکھاتی بھی. بغیر دکھاتی نہیں نائنا نائن ان الله لا إله إلا الله يا اله الا الله يا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 ہندوستان ہندوستان <تصفيق> الله <تصفيق> الله, <تصفيق> الله Thank you. أمان جاء و لا من جاء من الله إلا إليه میں باضی